اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین امام المدلقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین سورہ آل عمران کی بنیادی تعرفی گفتو پشری دفعہ ہماری ہوئی تھی اور ہم نے ارز کیا تھا کہ اس کے اندر دو اس کے حصے بنائے جا سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی بھی کہا تھا کہ دونوں حصوں پہ بات کرنے سے پہلے ہم متشابیہات پہ بات کریں گے سورالیہ عمران کی پہلے حصے میں آیت نمبر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ دو طرح کی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر ایک ہے جن کو محکمات کہتے ہیں اور ایک ہے جس کو ہم متشابیہات کہتے ہیں محکمات جو ہیں یہ وہ آیات ہیں جو اپنے معنی میں اپنے مفہوم میں منطق میں بالکل قطعی ہیں بالکل واضح ہیں اس میں عام طور پہ شرعی احکام آ جاتے ہیں حلال و حرام فرائض و واجبات حدود عوامر نواہی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اور یہ بڑی واضح ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں متشاہ بحات جو ہیں یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق تشبیہ کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ متشابہات صرف اور صرف قرآن ہی میں نہیں متشابہات احادیث مبارکہ میں بھی ہے چند مثالیں عرض کر دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت سی صفات ایسی ہیں کہ جن کا جو مطلب لیا جاتا ہے اس مطلب کو سامنے رکھیں تو استغفر اللہ کسی سے مماثلیت کا ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے اللہ سمیع ہے سمیع کا مطلب ہے سننے کی قوت رکھنے والا اللہ بصیر ہے بصیر کا مطلب ہے کہ بصارت ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایسی جو آیات ہیں یا ایسی یہ جو اسماں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عصما کے بظاہر جو معنی نکل رہے ہیں جو ظاہری معنی نکل رہے ہیں وہ ایسے نکل رہے ہیں جو کہ مخلوق میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ملتے جلتے الفاظ نظر آتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے یعنی سننے کی قوت یا اللہ بصیر ہے بصارت تو مخلوق کا سننے کی قوت اور بصارت کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ اللہ اپنی ذات میں بھی اور اللہ اپنی صفات میں بھی بے مثل ہے اچھا اب یہ جو آیات ہیں ان آیات پہ مسلمان کو ایک مومن کو فرض ہے کہ وہ ان پر ایمان رکھے لیکن ان کے ظاہری معنوں میں ان کو نہ لیں کیونکہ جب ہم ظاہری معنوں میں اس کو لیتے ہیں تو اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اس کی کچھ مثالیں بھی عرض کریں گے یہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاروں میں بات کی ہے یا تشوی کے معنوں میں بات کی ہے اور یہاں پہ واضح طور پہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں متشابہات کی بحثوں سے دور رہنا ہے آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ کہ ہم پہچان لیں کہ متشابہات کیا ہے تاکہ ہم متشابہات کی بحثوں سے دور رہ سکیں علماء اور آئما نے ان میں بات کی ہے اس لیے کہ ان کا کام تحقیق کرنا ہے لیکن عوام کا کام اس سے دور رہنا ہے صرف ایمان لانا ہے اس میں کچھ ابھی مثالیں عرض کریں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں کجی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور کجی سے مراد یہ ہے کہ ٹیڑھا پن یا اپنی من پسند مانی نکالنا اب یہ دو تین طرح کے معاملات میں ہیں متشابہات ایک تو یہ کہ عربی کا کوئی ایسا لفظ جس کے بہت زیادہ مطلب بنتے ہوں وہاں پہ بھی متشابہات ہاتس آ جائیں گے مثلا ایک لفظ ہے ال استوا اب التوا کے پندرہ معنی سے الحمدللہ میں واقف ہوں اب ہوگا کیا ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب لے کر اس آیت کا اپنا مطلب بنانے کی کوشش کرے گا دوسری چیز ہے وہ آیات وہ اسماں وہ اصطلاحات جن کا تخلیق کے ساتھ کسی قسم کا ظاہری معنی ملتا نظر آتا ہے جیسے ہم نے بسارت کی بات کی جیسے ہم نے سماعت کی بات کی تو ایک تو چونکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر اسباب ہوتے ہیں اگر مجھ میں سننے کی صلاحیت ہے تو اس کے لیے کان ہے میرا اگر مجھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کے لیے آنکھ ہے میری اللہ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے کیونکہ جہاں جسم کی بات ہوگی وہاں پہ مادے کی بات ہوگی جہاں مادے کی بات ہوگی وہاں پہ اس کا کوئی نہ کوئی خاتمہ بھی ہوگا اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی آغاز ہو کہ جس سے پہلے وہ نہ ہو یا کوئی آخر ہو جس کے بعد وہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اب جیسے اللہ عرش پر قائم ہے اب قائم ہے آیت الکرسی ہے اب آپ دیکھیے ابھی کرسی کا مفہوم اگر ظاہری لے لیا جائے گا تو ایسے لگے گا جیسے بڑی سی ایک کرسی ہے جیسے اس کے اوپر کوئی براجمان ہے اسی طریقے سے اللہ کے چہرے کا ذکر ہے قرآن میں بھی, میں بھی اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے کہیں کہا گیا اللہ, اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے کہیں کہا گیا اللہ نور وال اللہ نور ہے حدیث میں آ گیا فرشتے نور سے بنے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ارواہ نور سے بنی ہے لیکن ارواح کا نور اور اللہ کا نور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں اب ہوا کیا کہ کچھ گروہوں نے جب یہ دیکھا کہ ظاہری معنی جو ہیں وہ مخلوق سے مشابه لگ رہے ہیں ہمیں استغفر اللہ انہوں نے اپنی طرف سے صحیح بات بیان کرنے کے لیے صفات کا انکار کر دیا تو بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ گروہ دوسری طرف گمراہی میں چلے گئے انہوں نے ظاہری معنی لے کے اللہ کی تجزیم کر دی اس کو باقاعدہ جسم دے دیا استخر اللہ جبکہ اللہ تبارک مطالعہ ہمارا ایمان ہے کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے یہ زمان و مکان جو ہے یہ ہمارے آپ کے لیے ہیں یہ جو وقت کا تعین ہے یہ ہمارے آپ کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں ہے اب اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کیا طرز عمل رہا ہے بلکہ سلف کا کیا طرز عمل رہا ہے سلف عام طور پہ ہم کہتے ہیں پہلی تین صدی کے لوگوں کو اس میں صحابہ آ جائیں گے اس میں تابعین آ جائیں گے اس میں طب تابعین آ جائیں گے اس میں کچھ جگہوں پہ تعویل ہوئی ہے ہمارے کچھ صحابہ نے بھی تعویل کی ہے ہمارے کچھ تابعین نے تعویل کی ہے کچھ تبہ تابعین نے تعویل کی ہے لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ تعویل جو ہے یہ غیر مسلمین کے لیے تو ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ آپ کو کہے گا اچھا آپ نے یہ کہا اس کا کیا مطلب ہے اس میں بھی تعویل ہمیں اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے اس میں بھی اگر تعویل بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تعویل کوئی ایسی لینی ہے جو یا تو کسی صحابی نے بیان کی ہو یا اگر صحابی نے بیان نہیں کی ہے تو شاید کسی تابعین میں سے کسی بڑے آئما کے درجے کے کسی شخص نے بیان کی ہو جیسے مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر طرف اللہ کا چہرہ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تعویل بیان کی کہ اس سے مراد قبلہ ہے اسی طرح کسی نے کہا جی جو عرش ہے وہ ساری کائنات پر محیط ہے تو کسی نے تعویل کی جی اس کا مطلب ہے کہ قدرت کے معنوں میں ہر چیز جو ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہے لیکن یہ تعویل ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ تعویلیں کس کے لیے کہ جب کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ جناب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ کا چہرہ ہے یہ اللہ کا چہرہ کیا ہے یہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے اس کو تو تعویل کر کے سمجھانا سمجھ میں آتا ہے لیکن مومن کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو سلف جو ہے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کو ایسے ہی قبول کر لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کا اصل مطلب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی اس کو مانی نہ دیا جائے اس پر کوئی بحث نہ کی جائے امام مالک رحمت اللہ, علیہ، امام, شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ چند نام ایسے ہیں جنہوں نے متشابہات کے کا انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا قبول کرنا عقل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہے تو جس کے پاس ایمان ہے وہ اس کے مفہوم میں نہیں پڑے گا اور اگر کسی صحابی کی کوئی تعویل ہے اور اس طویل کو ایک مسلمان اور ایک مومن استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بطور ایک امکان کے استعمال کرے گا صرف اسی ایک مانی کو نہیں لے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا بڑا اس پہ زبردست کال ہے آپ فرماتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا اس مانی کے مطابق جس میں اللہ نے مراد لیا اور میں ایمان لاتا ہوں اس پر جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور اس معنی کے مطابق جس کو انہوں نے مراد لیا اب اگر اس کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں یا صحیح حسن یا متواتر احادیث میں زکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے تو پھر تو ہم اسی مفہوم کو لیں گے اور اگر ان دونوں جگہوں پر کوئی مفہوم ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے اس کو قبول کریں گے اس کو قبول کرنا ایمان کا حصہ سمجھیں گے اس پہ بحث نہیں کریں گے ہم نے پہلے کیا کہ علماء کا ایک اور مزاج بھی ہوتا ہے اور, اور ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن یہ عوام کے لیے نہیں ہے اب ایسی تمام چیزیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا روح اللہ اب ظاہری معنوں میں تو یہ بڑا خطرناک بنتا ہے اسی طریقے سے جب ہم نے کہا کہ اللہ نور ہے فرشتے بھی نور سے بنے ہیں انسانی ارواح بھی نور کی بنی ہیں یہ بھی بات تھوڑی سی خطرناک ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ متشابہات ہیں ہم سے کوئی بات کرے ہم سیدھا سیدھا ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جناب ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کو متشابہات کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں اور بس ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہ ہے جو اللہ جانتا ہے اس کا مطلب وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا اگر کسی نے اس کا کوئی مطلب بیان کیا ہے تو اس کا معاملہ وہی ہوگا کہ اگر مختلف لوگوں نے مختلف مطالب بیان کیے ہیں تو اس کا اصل مطلب وہ سب بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اگر بیان نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تو ہم اپنی رائے سے کچھ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طرح متشابہات میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذاتی اور حقیقی اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجازی اب اللہ رعوف ہے اللہ رحیم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعوف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے جو اللہ کا رعوف ہونا ہے اور رحیم ہونا ہے اسی لیے ہم اللہ کو رعوف اور رحیم نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اللہ ارروف ہے اللہ الرحیم ہے تاکہ فرق ہو جائے وہ ذاتی ہے اللہ اپنی ذات سے رعوف ہے اللہ اپنی ذات سے رحیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رعوف ہیں تو اللہ کی اطا سے رعوف ہیں عطا سے رحیم ہیں ان دونوں کو ایک نہیں سمجھنا اور اس کو متشابہات میں شامل کرنا ہے اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جیسے اور یہ معاملہ صرف اللہ کی صفات ہی نہیں حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے بھی ہے اس کی بھی مثال لیں ہم کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت اب کر اب اگر ظاہری معنوں میں لیا جائے تو مخلوق کے اندر صدیق اکبر کون ہو سکتا ہے حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز حقیقی ہے ایک چیز مجازی ہے جب نماز پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے اندر ہر نماز کی ہر رقت کے اندر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی اسے مانگتے ہیں اب صحابہ کا اس میں کیا فہم ہے شاہ اللہ محدس دہلوی نے بیان کیا ہے اپنے ایک رسالہ کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی اس بات پر کہ ہم کسی سے کبھی سوال نہیں کریں گے اور انہوں نے اس کا اتنا سخت مطلب لیا اب میں عرض کر رہا ہوں مفہوم انہوں نے اتنا سخت مطلب لیا کہ شاہ ولی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھ میں چابک ہے گھوڑے کا جب چلاتے ہیں ہاتھ میں ایک چا ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں چھانٹا بھی پنجابی میں کہتے ہیں یا ہنٹر اردو میں کہتے ہیں اگر ان کے ہاتھ سے وہ چھانٹا گر جاتا تھا وہ چابک گر جاتا تھا تو وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بھائی مہربانی کرو اور یہ چابک اٹھا کے مجھے دے دو وہ چابک بھی مانگنا یہ درخواست کرنا کسی سے کہ یہ چابک اٹھا دو مجھ سے گر گیا وہ اس کو بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے جو بیعت میں عہد کیا ہے اس کے خلاف ورزی ہو جائے گی تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ معاملات جو ہیں جو سارے ہیں قرآن مجید سے متعلق ہو گئے سیرت نبی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو معاملات ہیں متشابہات سے متعلق خاص طور پہ ان کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرح ہم نے عرصیہ کا کیا ہے ایک طرح یہ ہے کہ یا یہ حقیقی ہے اور یا یہ مجازی ہے اب ہم تو ایسا نہیں کرتے ہمیں تو اگر ضرورت پڑے تو ہم برخاست کر دیتے ہیں گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پیاس لگی ہے تو اپنے چھوٹے بٹے کو یہ بیٹی کو کہہ دیتے ہیں بیٹا ذرا مجھے پانی کا گلاس لا دو تو اگر ہم کہیں کہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو مانگنے کا مطلب ہم نے وہ تو نہیں لیا لیکن صحابہ نے تو وہ بھی لیا کچھ صحابہ نے انہوں نے کہا کہ نہ ہمارے ہاتھ سے چا بک گر گئی ہے ہم نے کسی سے یہ بھی نہیں کہنا اپنے بچے سے بھی نہیں کہنا کہ بیٹا ذرا چا بک اٹھا کے مجھے دے دو تو ایک چیز ہے جو حقیقی ہے ایک چیز جو مجازی ہے ہم نے کہا ہم کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن غنی تو اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات میں غنی جو ہے وہ نہ صرف حقیقی ہے بلکہ اس کی ذات سے ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ جب ہم نے غنی کہا تو وہ حقیقی نہیں ہے وہ مجازی ہے وہ عطا سے ہے تو ہم نے حقیقی اور مجازی میں فرق رکھنا ہے ہم نے ذات سے اور عطا سے میں فرق رکھنا ہے ہماری غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم دھڑا دھڑ بحثیں کر رہے ہیں اور ان بحثوں کے اندر ہم حقیقی اور مجازی کو باقاعدہ بیان نہیں کر رہے ہیں ہم ذاتی کو اور اتا میں فرق کہہ کر بیان نہیں کر رہے ہیں. لفظ وہی استعمال کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں جبکہ قرآن میں اللہ نے سختی سے منع فرما دیا جب کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے ہمیں متشابہات کی بحثوں سے بچنا ہے انوارِ الٰہیہ اور وہ انوار جو مخلوق میں ہیں ہم نے ان کی بحثوں سے بچنا ہے وہ صفات جو اللہ کی ہیں اور وہی صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن میں بیان ہو گئی یا کسی حدیث میں اس کا تذکرہ آ گیا ہم نے اس کو متشابہات میں لینا ہے اس کی بحث سے بچنا ہے اور بحث سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہی ہے جو امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ہمیں تربیت میں مل رہا ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے اندازل فرمایا ہے اس مانی کے مطابق جس میں اللہ نے مراد ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مانی کے مطابق جس کو انہوں نے مراد لیا ہے اب اس میں میں میں کر رہا ہوں دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بتایا دیا ہمیں اور اللہ کے حبیب یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو پھر تو وہ مانی ہم اسی طرح اٹھا لیں گے اگر نہیں بتا دیا تو اگر ہم سے کوئی بات کرے کہ جناب فلاں چیز کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ ہم اس کو متشعت میں لیتے ہیں اور ہمارا جواب یہی ہونا چاہیے جو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے ہمیں اپنا ایمان درست رکھنا ہے بے جا بحثوں سے بچنا ہے خاص طور پر ایسی بحثیں جس سے بچنے کا اشارہ قرآن میں بھی ہمیں مل گیا حضرتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق بحثیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے متعلق بحثیں سوائے ان چیزوں کے جن کا قرآن میں براہ راست تذکرہ آ گیا یا ان چیزوں کا جن کا صحیح حسن یا متواتر حدیث میں تذکرہ آ گیا باقی کسی چیز پر ہمیں بحث نہیں کرنی ہے اور اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم نے کیا کہنا ہے الحمد ہم مسلمان ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں انہی معنوں میں تسلیم کرتے ہیں جن معنوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اور انہی معنوں میں تسلیم کرتے ہیں جن معنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم اس کو متشابہات میں تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس پہ بحث نہیں کرتے ایمان کو سنبھال کے رکھنے کا سب سے آسان نسخہ ہے اور اگر کہیں بیان کرنا پڑ جائے تو خالی لفظ نہ استعمال کریں ساتھ کہیں کہ یہ عطائی معنوں میں ہم نے کہا ہے یا یہ مجازی معنوں میں ہم نے کہا ہے ویسے براہ راست بحث میں نہ پڑے کوئی کہے کہ اللہ نور ہے تو اللہ کے فرشتے نور ہیں آپ کہیں جناب یہ متشابات میں ہیں اس لیے ہم اس کو ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں اور اس میں ہم اس کو کوئی معنی نہیں پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق اذن، ہمت قوت اور فہمتا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد و اضحاب ہی اجمائین بے رحمت